کرانا محترم ماردن کو احمد خان سے دکان پر شامی توید سنت کیسر نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا مین چوک جہانگیر انورش توحید موبائل نمبر زیرو تین سیون ستاون دس ایک سو چوبیس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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آبارد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ایک کلمہ پڑھنے والے انسان کو پاکیزہ رہنا چاہیے یہ دین اسلام کا تقاضا ہے چنانچی اگر معاشرہ کے اندر پاکیزگی موجود نہ ہو تو اس سوسائٹی اور ماحول کے اندر امن اور سکون کبھی قائم نہیں ہو سکتا آج کل ہمارے ماحول اور معاشرہ کے اندر جتنے بھی فسادات اور جتنی پریشانیاں جنم لے رہی ہیں ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ ماحول اور معاشرہ کے اندر پاکیز کی باقی نہیں رہی ہے آپ کہیں گے وہ کیسے عام طور پر عدالتوں کے اندر کچہڑی کے اندر محلوں کے اندر جو ہمیں جھگڑے نظر آتے ہیں ان کی بنیاد یہی ہے کہ انسان کے اندر طہارت اور پاکیزگی باقی نہیں رہی ہے. آپ شاید یہ سمجھیں کہ پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود صاف ہونا چاہیے اس بات سے بھی انکار نہیں انسان کا بدن پاک ہونا چاہیے انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے اس سے انکار نہیں لیکن سب سے بڑی پاک دامنی یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر پاک ہو کیونکہ انسان جسم اور روح ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے ظہری طور پر اگر انسان کا وجود پاک ہے اور انسان کی روح پاک نہیں ہے خالی وجود پاک ہونے کا فائدہ نہیں معاشرہ کے اندر برائیاں منہ کالا کرنا میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں مجھے تو صاف بات کرتے ہوئے بھی منبر اجازت نہیں دیتا معاشرے میں جتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں مرد اور عورت کے درمیان جو غلط تعلقات قائم ہو چکے ہیں یہ بنیاد ہے ماحول کو خراب کرنے کی اگر ان تعلقات کو پاک دامنی کے ساتھ دیکھا جاتا پاک دامنی کے ساتھ نبھایا جاتا کبھی معاشرے کے اندر یہ خرابیاں پیدا نہ ہوتی قتل ہو گیا کیوں ہوا یہ آپس میں برائی ہوئی رشتہ داروں کو گیرا تعی گھر والوں کا غیر آئی عورت کو قتل کر دیا مرد کو مار دیا یہاں کیوں فساد ہوا یہ فلاں آدمی نے غیر محرم عورت پر بری نظر ڈالی وارسوں نے کہا کیوں دیکھا گڑبڑ ہو گئی فساد ہو گیا دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کو پاک ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے اور معاشرہ برائیوں سے تب پاک صاف ہو سکتا ہے جب چار قانونوں کا لحاظ رکھا جائے زنا سے بچنے کے لیے برائی سے بچنے کے لیے کلام مقدس نے چار قانون بیان کیے ہیں آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ان چار قانونوں کو مختصر طور پر عرض کروں گا ایک معاشرہ زنا سے پاک کیسے ہو سکتا ہے برائی سے پاک کیسے ہو سکتا ہے قرآن پاک نے سب سے پہلے بنیاد بیان کی اگر عمارت کی بنیاد درست نہ ہو تو اوپر عمارت کیسے تعمیر ہوگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کمزور بنیاد پر اگر ہم عالی شان بلڈنگ تعمیر کرنا چاہیں اگر کچھ دنوں کے لیے تعمیر ہو بھی جائے درام سے نیچے گر پڑے گی بنیاد مضبوط نہیں ہے اگر ایک درخت کا بیج ہم خراب زمین کے اندر ڈالیں کیسے توقع کریں گے کہ وہ بیج پھلنے پھولنے کے بعد تناور درخت بن جائے درخت مکمل اور صحیح بننے کی امید کب رکھی جا سکتی ہے کہ ہم درخت کے اگانے کے لیے بیج درست ڈالیں اگر بیج اور بنیاد درست نہیں ہے کبھی بھی درخت سبز ہو سکتا قرآن نے چار بنیادیں بیان کی ہیں محول کو پاک رکھنے کے لئے پہلی بنیاد برمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و کر نی بو تک ولا بر رج ن تبروجل جاہلی وکیم ن سلا ن سکا وا میرے تمام اکافرین کا گیدا کہ تمام امت کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں لیکن آمنہ کے لال کی بیویوں کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بیوی بی فاطمہ کا شان بھی برحک بیمی بی کل سوم کا شان بھی برحک بیوی بی رکیا کا شان بھی برحق زینب کا شان بھی برحک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں کا شان برحک لیکن جب قیامت کا میدان ہوگا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی حضرت علی کے ساتھ جنت جا رہی ہوگی اور امی ایشا صدی کا کے لال کے ساتھ جنت جا رہی ہوگی آپ کی گھر والوں کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تمام امت کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں امہات المؤمنین کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں رب العالمین تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اللہ کریم امام المرسلین کی بیویوں کے لیے حکم کیا ہے فرمایا حکم یہ ہے وہ کرنا فی بوتے اے میری نبی کی گھر والیوں تم نے اپنا قدم اپنے گھر سے باہر نہیں نکالنا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ حکم ہے تو باقی امت کی عورتوں کے لیے یہ حکم کیوں نہیں ہوگا اور اب کعبہ کی قسم تمام امت کی عورتوں کی پاغدامنی کٹھی کر دی جائے رحمت اللہ کی بیویوں کی پاغدامنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جب امی ایشا صدیقہ کو رحمت عالم نے فرمایا اے, صدیقہ اے کائنات بے ضم فستغفر اللہ رواح البخاری اور رحمت اللہ نمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیشا تیرے اوپر تو لگ چکی ہے پورا مدینہ تو یہ ممبرا پی ہو رہا ہے اگر ت نے غلطی کر بھی لی ہے اگر گناہ تجھ سے ہو بھی گیا ہے اللہ کریم سے معافی مانگ لے اللہ غفور و رحیم ہے اور صدی کائنات رضی اللہ تعالیٰ آگے رو کے عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وہ جواب دے رہی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابے نے جواب دیا تھا فرماتی ہیں مجھے حضرت یاکوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا اتنا دل کے اندر صدمہ آیا اور میں روتی ہوئی اندر چلی گئی اور زبان پہ میرے لفظ یہ تھے انما انشکو بسی ماں حزنی ان اللہ سورت کا نام سورہ یوسف یہ تیرواں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے حضرت یا کو ابلے سلا تو سلام فرما رہے ہیں اے میرے بیٹو میں اپنا درد دل تمہارے سامنے تو پیش نہیں کر رہا اپنا غم تمہارے آگے تو ظاہر نہیں کر رہا بلکہ اشکو بسی اللہ میں تو اپنا غم اپنا درد دل رب العالمین کے سامنے پیش کر رہا ہوں سیدھی کائنات نے بھی یہی جواب دیا اور روتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی فرماتی ہے میں نے رو کے ارد کی اے میرے اللہ اگر تو نے میری گواہی نہ دی زمین پہ کوئی بھی میری صفائی دینے والا نہیں ہے بس میں نے رونا شروع کیا رب العالمین نے سورت النور کی اٹھارہ آیات نازل فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں کلا میں مقدس کے ان مقامات کی تلاوت کر رہے ہیں میں اشارہ ارد کرنے لگا ہوں پر میں الخبی سا تو لبی سینا الخبی سونا لبی سار ویے با تو لکھتا ہے بینا وت بونا لکھ تئیے بات سورت ان لارواں بارہ اور آیت نمبر چھبیس میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اے دنیا والوں اگر تم نے سائے کائنات کی باغ دامنی کو دیکھنا ہو تو میرے محبوب کی باغ دامنی کو دیکھ لو اگر میرے حبیب کا دامن پاک ہے تو میرے حبیب کی حبیبہ کا دامن بھی پاک ہے تمام امت کی عورتوں کی پاکدامنی کٹھی کرو لیکن امہات المؤمنین کی پاک دامنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کے باوجود بھی رب العالمین نے حکم دیا فرمایا ماں کر نفی کنا کن تبر رجنا تبر جل جاہلی جس طرح دورے جاہلیت کے اندر ہار سنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھی کوئی شریعت کی پابندی نہیں تھی اب شریعت نادر ہونے کے بعد اے میرے نبی کی بیویوں تم نے دورے جاہلیت والا اپنا ہار شار ظاہر نہیں کرنا اللہ ہم نے کیا کرنا ہے فرمایا میری نبی کی گھر والیوں گھروں کے اندر رہنا ہے اگر عورت اپنے گھر کے اندر موجود رہے تو کبھی برائی کی نوبت آ سکتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلی پہلی بنیاد یہ سورت اللہ کا حوالہ عرض کیا چار بنیادیں عرض کروں گا معاشرے سے برائی کیسے ختم ہو سکتی ہے پہلا پہلا قانون کرنا فی بنتے کننا عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے عورت گھر میں موجود رہے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ برائی تک نوبت آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سفر پر گیا ہوا تھا سفر سے جب واپس آیا نیزہ ہاتھ میں ہے دروازے پہ پہنچا جب دروازے پہ پہنچ کے دیکھا بیوی دروازے پہ کھڑی تھی ابھی پاک میں آیا ہے سابی کو غصہ آیا نیزا تولا بیوی بی کو مارنے لگا بیوی بی نے کہا ٹھہر ٹھہر کیوں مجھے مار رہا ہے صحابی نے سرخو کے فرمایا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا صحابی نے فرمایا تو دروازے پہ کھڑی ہے مجھے غیر آ گئی ہے عورت کو تو گھر میں رہنا چاہیے دروازے پہ کھڑے ہونے کا کیا مانا میں نے تجھے دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھا دروازے پہ کیوں کھڑی ہے اس لیے نیزہ مار کے تجھے ہلاک کرنا چاہتا ہوں گھر والی نے کہا ٹھہرا مجھ سے وجہ تو پوچھنا میں دروازے پہ کیوں کھڑی ہوں میری پریشانی کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے حیاء تو مجھے بھی بری آ رہی ہے حیاء والی بی بی ہو کر میں دروازے پہ کھڑی ہوں صاحبی نے کہا جلدی بتا وجہ کیا ہے بی بی نے پریشان حالت انداز میں بیان کیا گھر کے اندر بہت بڑا ساپ گھس گیا ہے اس سام کے ڈر کی وجہ سے میں دروازے پہ کھڑی ہوں اس نے کہا اچھا, اچھا اچھا اچھا بی بی نے کہا مجبوری مجھے دروازے پہ لے آئی ہے اندر دیکھ سامپ بیٹھا ہے صحابی نے نیزا ہاتھ میں لیا گھر میں پہنچا اور گھر میں جانے کے بعد نیزے کے ساتھ سامپ کو مار ڈالا تب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی تسلی ہوئی اور صحابی کو غیرت کیوں آئی کہ عورت کو گھر کے اندر ہونا چاہیے دروازے پہ کیوں کھڑی ہے کیونکہ قرآن کی پہلی پہلی بنیاد یہی ہے عورت کو گھر میں رہنا چاہیے فرمایا ماں کر نفی بنا ولا تبر رجنا تبر روحلی ال اللہ اللہ اور آگے قرآن کا بڑا پیارا انداز ہے اللہ عورتیں گھروں میں رہیں فرمایا نبی کی بھی گھروں میں رہو دورے جہلیت والا ہر شنگار ظاہر نہیں کرنا باقی نسل گھروں میں رہ کر نماز قائم کرو باقی نسا گھروں میں رہ کر سکا تدا کیا کروتے اللہ رسول اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی بھی فرما برداری کرو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرو ما فی بیوت گنا من آیات اللہ مایو ان اللہ کان آیا کہ اے میرے محبوب کی گھر والیوں تمہارے گھروں میں جو قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اللہ کا محبوب تمہیں قرآن سنا رہا ہے میرا محبوب تمہیں حدیثیں سنا رہا ہے گھر کے اندر رہ کر قرآن و حدیث یاد کر گے اس میں عمل کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے گھروں کے اندر تمہیں درج عطا کرنا میں اللہ کا کام ہے پہلی پہلی بنیاد کیا ہے کہ عورت کو گھر کے اندر رہنا چاہیے ایک بات نمبر دو رب العالمین کا قرآن مالکے کائنات فرماتی ہیں یہ میرے سامنے سورت النور نور کھلی ہوئی ہے اٹھارہواں پارہ اور آیا کا نمبر اکتیس فرمایا ملا یو زینا تنا اب آپ کی توجہ پہلا پہلا قانون عورت کہاں رہے نمبر دو اگر مجبور نکلنا بھی پڑ جائے آپ احباب نے میرے الفاظ پر غور کیا اگر مجبور نکلنا پڑ جائے اگر عورت کو مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو فرمایا لاہو دینا زینا تنا اپنا حسن و جمال ہار سنگار کسی کے آگے ظاہر نہیں کرنا پہلا قانون عورت گھر سے باہر نکلے نہیں اگر مجبوری کی وجہ سے نکلنا بھی پڑ جائے فرمایا اللہ یب زینا اپنا ہار شنگار دوسروں کے آگے ظاہر نہیں کرنا بلکہ پردے کے ساتھ اور باہر قدم رکھے بغیر پردے کے باہر قدم نہیں رکھنا اللہ ہو اللہ اور رب العالمین کے قرآن کا حوالہ سنتے جائیے یہ میرے سامنے بیسواں بارہ کھلا ہوا ہے اور سورت کا نام سورت القصص اور ابولا فرماتے ہیں کالم حقبہ کم آیت نمبر تیس سورت القصد میرے سامنے پھر نے منصوبہ بنایا اپنے وزیروں کے ساتھ حضرت کلیم کو قتل کر دیجئے اللہ کریم منظر بیان فرماتے ہیں فرمایا جا راجول سلم دین یسا ایک بندہ دوڑتا ہوا اور ابولا کو اس مرد کا دولنا اتنا پسند آیا اللہ کریم نے اس کے دولنے کو قرآن میں بیان کر دیا اور آ کے جوان کہنے لگا کا نیا موسا نل ملا یا تھا میرے نا بے کا لیا تو لو کا نیلا تھا مینا سہی اے حضرت موسا کریم جلدی کر یہاں سے نکل جا پھر ان کے درباری تیرے بارے میں مشورہ کر رہے تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور میں تجھے اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں میں تیرے خیر سے ہوں میری ماں یہاں سے نکل جا ورنہ قتل کر دیا جائے گا حضرت موسا کریم نے یہ بات سنی نکل پڑے اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام نکلے بر کس انداز میں پخارا جمینا تارا کب دل میں بڑے ڈر رہے تھے کہیں پھر کے فوجی پیچھے نہ آ جائے پھر ان کے سپاہی پیچھے نہ آ جائے مجھے پکڑ نہ لے رب العالمین فرماتے یا تارا اور آس پاس دیکھتے بھی جا رہے تھے کہ پیچھے میرا تا نہیں ہو رہا اور زبان پہ جملہ کیا تھا کالا رب نجنی من القوم الظالمین اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات جاتا فرما اللہ مجھے ظالموں کے ہاتھ میں نہ جانے دینا بس بھاگتے بھاگتے رخ ہو گیا مدین گی تفصیل نہیں سارا سنانے لگا ہوں اللہ فرماتے والا تلکا مدیونا بھاگتے بھاگتے مدین کی بستی کی طرف منہ رکھ لیا اللہ اللہ عرض کرتے ہیں آسار پی یہ دینی سوا سبی مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے سیدھے راستے کی اللہ میری رہنمائی کر دے گا اللہ پر مدما و ردما مدین مدین کے کنویں پہ پہنچ گئے بہت سارے چرواہے کھڑے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں ماں جانت میناس یسکون پھیر بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں چرواہے حضرت کلیم نے منظر دیکھا تو بیویاں کھڑی ہے الگ تھلگ واج دم ان دونوں ہی ممراتان دو عورتیں کھڑی ہیں لیکن الگ کھڑی ہیں یوں نہیں کہ چرواہے پانی پلا رہے ہیں یہ بھی ساتھ گھس جائیں نا پاکستانی ماحول تو نہیں تھا نا جس فنکشن میں مرد نظر آ رہے ہیں عورتیں ساتھ گھسی ہوئی نظر آ رہی ہیں حیا والی بیویاں الگ کھڑی ہیں حضرت کلیم نے منظر دیکھا حیران ہو گئے بچروائے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ تو عورتیں الگ کھڑی ہیں یہ کیوں اللہ کریم فرماتے کالما ختب و کما حضرات علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں الگ کھڑی ہو پانی کیوں نہیں پلاتی دونوں بیبیاں کہنے لگی اے سوال کرنے والے سائل کالا تالانس نسکی حتا یوس دریا احباب میری دوسری بات ثابت ہو رہی ہے پہلی پہلی بنیاد عورت کو گھر میں رہنا چاہیے ایک اور نمبر دو اگر گھر سے باہر نکلنے کا موقع بھی بنے تو مجبوری کی وجہ سے عورت باہر قدم رکھے مجبوری نہ ہو تو عورت کو بہر قدم نہیں رکھنا چاہیے دونوں بییاں بول پڑی اے سوال کرنے والے اجنبی جتنے تک باقی چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد واپس نہ چلے گئے اس وقت تک ہم پانی کے کنویں کے قریب بھی نہیں جائیں گی اپنے جانوروں کو پانی بھی نہیں پلائیں گی ہمیں حیا آتا ہے جہاں مرد چرواہے موجود ہو ہم ان کے اندر جا کر بکریوں کو پانی کیسے پلائے اے سوال کرنے والے جنبی بندے سوال یہ پیدا ہوتا تھا جس طرح وہ مرد بکریوں کو لے کے آئے ہیں تمہارے گھر کا کوئی مرد پانی بلا جاتا کہنے لگی ہم مجبوراً باہر آئی ہیں مجبوری نہ ہوتی تو ہم نے قدم پر گھر سے باہر نہیں رکھنا تھا دونوں بیدیاں کہنے لگی وہ اگونا شہ خب ہمارا بازار بہت ضروری وہ بکریوں کو ساتھ لے کے پانی پلانے کے قابل نہیں ہے طاقت نہیں رکھتا اگر مجبوری نہ ہوتی والے صاحب کے بڑھاپے والی ہم عورتوں نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا تھا حضرت کریم نے فرمایا بکریاں میرے حوالے کرو سال ہمار بکریوں کو ساتھ لیا پہنچ گئے کنویں کے کنارے مار چرواہوں نے دیکھا اکیلا بندہ آ رہا ہے بکریوں کو لے کر اور ہم تو دس دس بندے مل کر زور لگا کر ڈول کھینچتی ہیں انہوں نے مساق کرتے ہوئے راستہ دے دیا حضرت کلیم کنویں کے کنارے پہ موچے دیر بھی نہیں لگائی ایک ڈول دوسرا تیسرا فٹو فٹ ساری بکریوں کو پانی پلا دیا اللہ فرما نے سمت اللہ الزلے بکریوں کو پانی پلانے کے مانگ ان کے حوالے کیا اور خود درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گئے درخت کے ساتھ ٹیک لگانے کے بعد حضرت کریم کی زبان میں جملہ کالا رب لیمان زلتا علیہ من خیرن فکیر مہربانی فرما مسافر ہوں اجنبی ہوں یہاں کا میرا کے بندہ ہی کوئی نہیں جس کے پاس جا کر میری حیض پذیر ہو جاؤں اللہ پھونک بھی بڑی لگی ہوئی ہے مہربانی کر میرے کھانے کا انتظام فرما مالے کے کائنات کی تبدیل ہنس رہی تھی میرے کلیم آپ تو کھانا مانگ رہے ہیں روٹی مانگ رہے ہیں میں اللہ کریم روٹی بھی عطا کروں گا روٹی پکانے والی کبھی بندوبست کروں گا انہوں نے روٹی مانگی اللہ نے روٹی پکانے والی دینے کا بھی فیصلہ کر لیا رب العالمین فرماتے فاجا تو ہوئے ہیں دونوں بیویوں میں سے ایک آ گئی اللہ کس انداز میں آئی اللہ فرماتے ہیں تمشی ہی ادست بڑے حیا کے ساتھ شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اب بولا کو بی بی کا حیا کے ساتھ جلنا اتنا پسند آیا مالے کے کائنات نے اس کے شرم و حیا کو قرآن بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مانا کرتے ہیں صحابی پیغمبر قرآن کی حیات کا مانا بیان کر رہا ہے بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں واضح صوبہ ال اس جو بی بی نے چلتی ہوئی آئی کس انداز میں چلتی ہوئی آئی واضح تو صوبہ اس نے اپنے کپڑے کو ڈال دیا اور اب بلا کہاں ڈالا اللہ اللہ اس کا حیا کے ساتھ چلنے کا انداز اور تقاضا یہ ہے آئی چلتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے واضح تو صاحبہ اس نے اپنے کپڑے کو ڈال دیا اپنے منہ کے اوپر آنکھوں کے اوپر پیشانی کے اوپر اور ساروں کے اوپر ٹھوڑی کے اوپر اپنے وجود اس نے بڑا کپڑا ڈال دیا تاکہ کسی غیر محرم بندے کی میرے اوپر نظر نہ پڑ جائے اللہ اللہ اپنے وجود کو چھپاتی ہوئی ماضا میں سب بالا جسم پہ کپڑا ڈال کے حیام کے ساتھ چلتی ہوئی آئی حضرت رضی اللہ کا مانا اور پھر آ کر حضرت کلیم کے باس کہنے لگی اے اجنبی اندو میرا ابا تجھے بلا رہا ہے یوں نہیں کہا میں بلانے آئی ہوں اتنی احتیاط ابا اب تجھے بلا رہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے ابا اب تو تجھے جانتا بھی نہیں ہے اب نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بلانے کا کیا مطلب ہم جب جلدی جلدی واپس پہنچی والد حیران ہو گیا کہ پہلے تو تم دیر سے آیا کرتی تھی آج جلدی پانی پلانے کے بعد کیسے واپس آئی ہم نے والد کے سامنے سارا حال بیان کیا ایک اجربی مسافر بندہ اور اس نے ہماری بکریوں کو پانی بلایا ہمیں والد صحم ہم نے بھیجا ہے ابا اب تجھے بلا رہا ہے لیا جزیا کا اجرم جو ت نے بکریوں کو پانی پلایا تجھے مزدوری دینا چاہتا ہے مہربانی کرو ہمارے ساتھ تشریف لے چلو حضرت موسل صلاح وسلام نے فرمایا بی بی دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ قائد ہمیشہ آگے چلتے ہیں لیڈر ہمیشہ آگے چلتے ہیں حق تو یہ بنتا تھا آگے چلتی تو میری رہنما ہے میں تو راستے کا واقف بھی نہیں ہوں کائیں تو رہنما لیڈر آگے چلا کرتے ہیں تو آگے جلدی میں پیچھے چلتا لیکن کہنا اگر تگے چلی میں پیچھے چلا ایسا نہ ہو میری نظر تیرے اوپر پڑ کلیم نے فرمایا نہ بی بی میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے چل تاکہ میری نظر تیرے اوپر نہ پڑ جائے تو پیچھے چل دیا مجھے راستہ بتا دیا حضرت کلیم آگے آگے بی, بی پیچھے پیچھے راستہ دی گئی حضرت کلیم چلتے گئے اور پہنچے ان عورتوں کے والد کے پاس سارا حال بیان کیا کا سازا کالا نہ جاؤ من القوم الظالمین دونوں بیویوں کا والد بول بڑا اجنبی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اون کے ڈر کی وجہ سے تو نکلا ہے تیرے قتل کے مشورے ہو رہے تھے سارا حال تو نے میرے سامنے بیان کیا جس بستی میں میرا ڈیرہ ہے یہاں پھر ان کی بادشاہی نہیں چلتی گھبرانے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اب جب اس والد نے تسلی دی عورتوں کا جو باپ تھا حضرت کلیم نے سارا حال بیان پہلے کر دیا ایک ان میں سے بول پڑی جو حضرت کلیم کو ساتھ کی آئی تھی کہنے لگیار اب اس ہو ان خیرمن اس کا جر تل والد محترمہ اور یہ جو بندہ نظر آ رہا ہے اس میں دو کمال مجھے نظر آئے ہیں ایک اس میں طاقت بھی ہے دوسری اس میں امانت بھی ہے طاقت کا اندازہ لگایا تھا ڈول کھینچنے سے کہ جو ڈول دس دس بندے مل کے کھینچا کرتے تھے حضرت کلیم نے اکیلے کھینچا اور امانت کا پتا لگایا کہ حضرت منہ سے آگے چلے اسے پیچھے چلایا حضرت ڈول پڑے ان کے والے صاحب نے اے جوان بیٹی تو یہ مشورہ دے رہی ہے اسے مزدور رکھ لے اگر تیرا ارادہ ہو میں اسی بچی کا تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں دو میں سے ایک بیٹی کا بہتر یہی ہے جو مشورہ دے رہے اسی کا کر دوں تو راضی ہے حضرت کلیم نے کہا مجھے اور کیا چاہیے کہا آٹھ سال تک بکریاں چرا میں اشارہ کر رہا ہوں تفصیل نہیں تاکہ میرا اصل مزور رہنا جائے آٹھ سال تک بکریاں چرا اور جو تیری مزدوری بنے وہ ہک مہر میں دے دینا شادی کر دوں گا اس کی ٹھیک ہے دس سال بکریاں چرا تیری مہربانی جو مزدوری بنے حق مہر میں دے دینا نکاح کے لیے حکمر بھی ضروری ہے لوگ کیا کرتے ہیں شادی کے بعد گھر والی کو کہا جی ہک مجھے معاف کر دے وہ بھی بادل نخواستہ کہتی ہے میں نے ماف کیا اگر عورت بادل نخواستہ حک ماف کر دے تو معاف نہیں ہوتا حق مار معاف کرانے کا شہی طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی حق مار بنتا ہے دس ہزار بیس ہزار انسان عورت کے ہاتھ پر رکھ دے یہ تیرا حق مار ہے اس نے وصول کر لیا ایک دن بعد ہفتے بعد سال بعد وہ کہتی ہے تیرے کل کے پیسے گن ہاں تہ دے ہوں تو میں سرکیے لائیے تیرے کلک سادے کو پیسہ نہ لین دین ایک گھنے گن ہوں ہو استعمال چکر دکھامت گنگ اس واسطے حالات ورنہ پہلے کہہ دی جی تم معاف کرتی ہے جی, کام؟ جی،, جی،, جی،, جی،, جی، بس پیسے معاف نہیں ہوتا حامد کے ذمے رہتا ہے حکمار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں کر دی رشتہ ہو گیا جب مصر سے آئے تھے قتل کا ارادہ اور منصوبہ سن کر حضرت موسا کلیم اکیلے تھے دس سال کے بعد واپس جا رہے اکیلے نہیں بیوی بی ساتھ جا رہی ہے قرآن پاگ نے پہلا پہلا قانون بیان کیا پردے کے بارے میں آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے پردا پردے کا پہلا پہلا قانون فرمایا وہاں کرنا سی بوتے کل عورت کو چاہیے گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھے نمبر دو اگر گھر سے باہر قدم رکھنا بھی پڑ جائے کسی کی خوشی میں شریک ہونا ہے کسی کے غم میں شریک ہونا ہے مجبوری بن گئی اللہ کریم کے قرآن مسئلہ سمجھایا بغیر مجبوری کے عورت کو گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے اول نمبر گھر میں عورت رہے نمبر دو گھر سے بہر نکلے بھی مجبوری کے ساتھ نکلے اور ابو العالمین کے قرآن کا حوالہ سنا دیا اللہ اور قرآن کا انداز سنیے مالے کے کائنات فرماتے اللہ اللہ ام خلات کی بات سنیے حدیث پاک میں آیا ام خلّ رضی اللہ تعالی عنہ امام المبیا کی خدمت میں آئی پوری عورت چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے وجود بھی پردے سے چھپا ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا جہاد میں اپنے بیٹے کے بارے میں حال پوچھنے آئی ہوں احباب کی توجہ چاہتا ہوں چاند منٹ شاید میں نے گزشتہ بارہ سالوں میں یہ بات بیان نہ کی ہو خطبہ جمعہ میں شہید بیٹے کا حال پوچھنے کے لیے آئی ہوں لیکن پردہ مکمل کیا ہوا ہے چہرہ بھی ڈھانپا ہوا وجود بھی اس نے ڈھانپا ہوا جوان اولاد کا صدمہ کوئی معمولی ہوتا ہے یہ تو ان سے پوچھو جن بوڑھوں کی جوان اولاد دنیا میں رخصت ہو جائے آنکھوں کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابہ کرام موجود تھے صحابہ کرام بول پڑے ابھی آمنہ کے لال نے جواب بھی نہیں دیا تیرے شہید بیٹے کا کیا بنا شہادت کے بعد صحابہ بول پڑے مائی امیں کا حال دیکھو اس کا جوان بیٹا دنیا سے رخصاط ہو گیا اس کو پردے کی فکر پڑی ہوئی ہے کئی بار اصیاں لال یہ نظارہ ہے چھوٹی مریض بچپنے کوئی فوجگی ہو گیا تھا بندہ بچے جو ہاتھ سے ون بڑھ سے عورتوں کو فوجگی کے مغد پڑھنے کا ہوش ہی نہیں رہتا صحابہ حیران ہو کے کہنے لگے جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا اور ام خلاد کو پردے کی پڑی ہوئی ہے اس وقت پردہ نبی کر دی تو معذور تھی آخر جوان بیٹے کا صدمہ ہے والد کو بھی صدمہ ہوتا ہے جوان اولاد کا لیکن والدہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے ام خلاد نے تاریخی جواب دیا آج تک حدیث کے سفات پر ام خلات کا جواب نقشے اب آپ دل کی تختیوں بے جملہ لکھنا امر خللاد کا ام خلات نے گرج کے کہا آمنا کے لال کے صا میرا بیٹا رخصت ہو گیا لیکن شرم و تو رخصت نہیں ہوا پوتر چلا گیا حیات نہیں گیا بیٹا دنیا سے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے میں شرم و حیا کو بھی چھوڑ دوں میں نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے پردہ کیا ہوا ہے یہ تو میرے اندر دل کے حیا کا تغاضا ہے شرم کا تغزا ہے بیٹے کو قربان کرنا منظور ہے لیکن شرم و حیا چھوڑنا منظور نہیں لکمار دو جماعتیں خاص طور پر جہنم میں جائیں گی اور میں آمنا کلال نے ایسے جہنمی نہیں دیکھے اللہ کے محبوب کون سی دو جماعتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پہ وہ سالم جہنمی ہوں گے کہ جن کے پاس کوڑے ہوں گے جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے گائے کی تم کی طرح کوڑے ہوں گے ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں پہ ظلم کریں گے اور لوگ بیچارے مجبور ہو کر ان کا ظلم برداشت کریں گے ظلم کرنے والی جماعت یہ بھی جہنم میں جائے گی اور دوسری جماعت کون سی کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاسیات آریت ممیلا وفی صلی اللہ علیہ کرنے والے بھی جہنمی اور نمبر دو آپ نے فرمایا وہ عورتیں جہنمی ہوگی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں فرمایا کاسیات اتنے باری کپڑے پہنے گی کہ بڑی کپڑوں سے عورت کا وجود نظر آئے گا جو عورت بری کپڑے پہنے وجود نظر آئے ایسی عورت بھی جہنمی ہے مسئلے کوڑے تو نہیں کیا، کرنے تو نا اور حدیث مانگ سنیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت خوشبو لگائے تھا مرت فہیا جانیہ تن اوکما کالن صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوشبو لگانے کے بعد عورت گھر سے باہر قدم رکھے اور مرد بیٹھیوں ہو مردوں کے قریب سے گزرے خوشبو لگائی ہوئی عورت گزر رہی ہے اور اگر عورت کی خوشبو مردوں کے ناک میں پہنچ گئی امنا کے فرماتے ہیں جانیہ تم ایسی عورت بدکار ہے اب جانیا کا لفظی معنی کرتے ہوئے مجھے تو آتا ہے اور حدیث باغ سنیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اگر خامت کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر قدم رکھے جب تک واپس نہ آ جائے اس عورت پہ اللہ کے فرشتے لاند کرتے رہتے ہیں پہلا پہلا عورتوں کے لیے قانون فرمایا وہ کرنا پیتے کنہ بلا سب رجنا تبر اولا عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے دوسرا قانون بلا یوگ دینا زین اگر عورت گھر سے باہر آنا بھی چاہے مجبوری ہو تو تب باہر قدم رکھے بغیر مجبوری کی عورت کو گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے جس طرح دو بکریوں کو پانی بلانے کے لیے مجبوری کی وجہ سے باہر آئی تھی تیسرا قانون سنیے یہ سورت کا نام سورت النور اٹھارہواں پارا میرے سامنے اور آگ نمبر اکتیس فنمایا گل موم یا سارے ہن فروج ہن اللہ اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن بیبیوں کو کہہ دیجئے اگر گھر سے باہر نکلیں بھی صحیح مجبوری کی وجہ سے تو اپنی نظر کو نیچا رکھیں اللہ صرف عورتوں کے لیے حکم ہے فرمایا نانا وہ کلینا یا فرو فرو عجر نمبر تیس سورت نور اٹھارہ بارہ مومر مردوں کے لیے بھی یہی آڈر ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور عورتوں کی بھی یہی حکم ہے اگر گھر سے باہر مجبوری کی وجہ سے نکلنا پڑے تو عورت کی نظر نیچے ہونی چاہیے برکہ کر کے عورت جا رہی ہے راستے میں اب اپنے برکے کے سراغوں میں سے مردوں کو دیکھ رہی ہے جس طرح مرد کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح عورت کے لیے غیر محرم مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے ایک حدیث بات سناوا چاہ کل ہی تھوڑی کالن صلی اللہ علیہ وسلم کالن علیہ وسلم رحمت عالم نے اتفاقی طور پر بغیر ارادے کے پہلی تمہاری نظر پر گئی کسی عورت پر اور عورت کی نظر پر گئی کسی مرد کے اوپر غیر محرم عورت نے مرد کو دیکھ لیا یا مرد نے غیر محرم عورت کو دیکھ لیا پہلی پہلی he doesn't have لیکن اگر دوبارہ عورت نے غیر محرم مرد کو دیکھا یا مرد نے غیر محرم عورت کو دیکھا لے سب لکلا خرا او کما کانند نبیو صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ فرماتے ہیں پہلی اتفاق کی نظر معاف ہے لیکن دوسری مرتبہ کر دیکھا عورت نے غیر محرم مرد کو دیکھا مرد نے غیر محرم عورت کو جان بوجھ کر دوسری دفعہ دیکھا تو جہنم کے اندر شیسا پگلا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا حدیب سناؤ اللہ کالن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم جلو الگ طریقات کالن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ راستے پر مت بیٹھا کرو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اللہ کے محبوب راستے میں تو بیٹھنا پڑ جاتا ہے کاروبار کرنا ہوا دکانداری کرنی ہوئی تجارت کرنی ہوئی راستے میں آنا جانا ہوا کوئی مجبوری کی وجہ سے بندہ بیٹھ بھی گیا کسی ساتھی کے ماس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر مت بیٹھا کرو چوکوں پہ مت بیٹھا کرو اگر بیٹھنا پڑ بھی جائے تو راستے کا حق ادا کیا کرو اب آپ بھی توجہ ہے رستے کا کہ حق کہتے ٹول پلازا رستے دہاک کے کوئی ایک درد دل ہوئے تو بندہ بیان کرے ساری حکومت نے سمجھا کہ رستے دہاک کے سواریاں تو پیسے گنو جا کوئی اللہ سفر کرے ٹول پلازا لا دستے دہاک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے کہا گئی ہے راستے پر بیٹھنا پڑ جائے تو نظر نیچی رکھا کرو نمبر دو راستے کہا گئی ہے امار کا تو طریق تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کیا کرو یہ راستے کا حق ہے المر اگر راستے میں کوئی آتا جاتا بندہ نظر آئے اس کو نیکی کا حکم دیا کرو بندہ یو ان راستے کا حق یہ ہے اگر کوئی گناہ تمہیں نظر آ رہا ہو گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکا کرو یہ راستے کا حق ہے ہاں ہاں وہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے جاتا رہا پہلا پہلا قرآن نے قانون بیان کیا عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے تاکہ برائی کی نوبت نہ آئے دوسرے قرآن نے قانون بیان کیا عورت اگر باہر بھی نکلے مجبوری کی وجہ سے باہر نکلے تیسرا قرآن نے قانون بیان کیا اگر برائی کا خاتمہ چاہتے ہو مردوں کی نظر بھی نیچی ہو عورتوں کی نظر بھی نیچی ہو جب ایک دوسرے کو دیکھیں گی نہیں برائی تک نوبت ہی نہیں آئے گی ام میں رضی اللہ تعالی اور بی بی میں رضی اللہ تعالیٰ امام علم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہی ہیں عبداللہ اب ابن ام رضی اللہ عنہ نہ صحابی اص کے ساتھ ٹیگ لگاتا ہوا آ رہا ہے لال کی خدمت کے اندر امام بیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی ام سلمہ اے بی بی میں مونا اح تجن کما کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں پردہ کر لو کردہ اللہ کے محبوب کیوں فرمایا ابن انہیں مگ تم آ رہا ہے حضرت یہ تو نابینا ہے دونوں بیبیوں نے لگی ہمیں دیکھ نہیں سکتا نابینا ہے اس سے پردہ کرنے کا کیا مانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلا سنا نہیں ٹھیک ہے وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ نے تمہیں دیکھنے سے تو محروم نہیں کیا ہوا اگر وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا تم تو دیکھ سکتی ہو جس طرح مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھے عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ غیر محرم مرد پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے دونوں بیویوں نے پردہ کر لیا ہر تو حالات ہی کون نہیں رہے بندہ کرے کرے مسئلے بیان کرے اللہ اللہ چوتھا قانون سنیے قرآن کا آیت کا نمبر اکتیس سورت نور اٹھارہواں بارہ اللہ فرماتے اللہ ما زہر والی میں خمر ہنہ بلائی بینت ہن لو آبائی ہن او آبائی بولت ہند اللہ خی چوتھا قرآن میں قانون یہ بیان کیا نمبر ایک عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے نمبر دو گھر سے باہر نکلے تو مجبوری کے ساتھ نکلنا چاہیے ورنہ نہیں تیسرا قانون مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر قدم رکھے نظر نیچی ہونی چاہیے مردوں کی بھی عورتوں کی بھی اور چوتھا قانون قرآن نے یہ بیان کیا کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے ہاتھوں کا بردا نہیں ہے پاؤں کا پردہ نہیں ہے جو ہے مت سمجھائے سارا واسطے اللہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے جی ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے جی دونوں پاؤں کا پردہ نہیں ہے پر کس کے لیے پردہ نہیں ہے فرمایا باقی سارے وجود کا پردہ ہے لیکن ان تین ازاں کا پردہ نہیں ہے لیکن چہرہ کس کے آگے ظاہر کرے گی اپنے ہاتھ کس کے آگے ظاہر کرے گی اپنے پاؤں کس کے آگے ظاہر کرے گی, ظاہر کرے گی اللہ کریم یہ تو بتانا فرمایا اللہ بولتے خامد کے سامنے چہرے کا پردہ نہیں ہے خامد کے سامنے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے خامت کے سامنے پاؤں کا پردہ نہیں ہے اور کے سامنے چہرے کا بھی پردہ ہاتھوں کا بھی پردہ قدموں کا بھی پردہ خامت کے علاوہ باقیوں کے لیے پردہ ہے اللہ صرف خامہ یا اور کوئی بھی فرمایا ہاں ہاں ہا. او آبا عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ والد کے سامنے بھی چہرے کا پردہ نہیں والد کے آگے ہاتھوں کا پردہ نہیں والد کے آگے قدموں کا پردہ نہیں ہے باقی وجود کا پردہ والد کے سامنے بھی کرنا ہے اللہ کریم اور کچھ فرمایا او آبائے بولت اگر عورت کا سسر ہو اس کے آگے بھی چہرہ کھولنے کی اجازت ہے ہاتھ اور بن کھولنے کی اجازت ہے اللہ کریم اور کچھ فرمایا او اپنا اپنے بیٹے کے آگے یہ تین اذا کھولنے کی اجازت ہے او اپنا بولت ہننا یا خامد کا کوئی بیٹا ہو دوسری بیوی سے اس کے آگے بھی یہ تین اذا کھولنے کی اجازت ہے او خان ہنا۔ عورت کا کوئی بھائی ہے اس سے چہرے کا بردا نہیں ہے ہاتھوں کا بردا نہیں ہے قدموں کا بردا نہیں ہے او بنی خوانا او بنی خوات یا اورت کا کوئی بھاجا ہے اورت کا کوئی جا ہے اس کے آگے چہرہ بھی ہاتھ بھی قدم بھی کھول سکتی ہے او نسان ہننا یا پاک دامن عورتیں ہوں عورتوں کے آگے بھی چہرہ ظاہر کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے اور شریف ہونی چاہیے پاک عورت کو چاہیے پاک دامن بی, بی کو چاہیے اس عورت سے بھی پردہ کرے باقی وجود تو اپنی جگہ رہا بدماش عورت سے چہرے کو بھی چھپائے بدماش عورت سے ہاتھوں کو بھی چھپائے بدماش عورت سے پاک دامن بی, بی کو چاہیے قدموں کو بھی چھپائے اللہ کریم ایم اور کچھ فرمایا او ما کا تئی یا جو اپنی لوٹیاں ہیں دشمن کے ساتھ جہاد ہوا اور ان کی عورتیں قید میں آ مسلمانوں میں تقسیم کی گئی ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے اب تابی نئی اربا سے یا گھر میں کام کاج کرنے والا نوکر ہے اس سے بھی چہرے کا پردہ نہیں ہاتھوں کا پردہ نہیں قدموں کا پردہ نہیں پر مرد کون سا اباب توجہ کون سے نوکر سے چہرے کا پردہ نہیں ہے غیر ال عرض غیر اول ارزبا من الرجال کون سا مرد نوکر گھر میں کام کرنے والا جو بہت زیادہ بڑا ہے جس کے دل کے اندر بڑھاپے کی وجہ سے خواہش باقی نہیں رہی یعنی بڑے محتاط لفظ بولے ہیں آپ نے اور کیا سمجھ گئے ہو ہوا یا کوئی بندہ دیوانہ ہے اکل ٹھکانے نہیں رہی پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا اس کو ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا اس سے بھی عورت چہرہ نہ چھپائے تو خیر ہے ہاتھ نہ چھپائے تو خیر ہے دیوانے بندے کے سامنے پاؤں نہ چھپائے تو خیر ہے اور کچھ ابھی لم اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن بچوں کو عورتوں کے راس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے جو بچہ ہوشیار نہیں ہے معصوم ہے اس سے عورت چہرہ نہ چھپائے تو خیر ہے ہاتھ نہ چھپائے باقی وجود نہ شال کرنا میں ساتھ بار بار یہ تین باتیں عرض کرتا رہا ہوں چہرہ قدم اور ہاتھ باقی سارے وجود کا تو پردہ ہے چھوٹے بچے کے سامنے چہرہ ظاہر کرے تو خیر ہے کون سا بچہ جو ہوشیار نہیں ہے جس کو عورتوں کے رازوں کا پتہ نہیں ہے ان تمام رشتوں کے علاوہ عورت کا تمام مردوں سے پردہ ہے یہ الگ بات ہے اپنے خامت کے بارے میں فرمایا ان تم لباس اللہ ان لباس الحکم اے مردو خام شوہرو شوہر ہو عورت تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو اور اس کے علاوہ خامت کے علاوہ باقی جتنے رشتے میں اللہ کریم نے ذکر کیے والد ہو عورت کا بھائی ہو بھتیجا ہو عورت کا بھانجا ہو یا کوئی عورت ہو یا میں نے عرض کیا کوئی نوکر ہے دیوانہ ہے مسلوب القل ہے یا چھوٹا بچہ ہے اس کے آگے بھی صرف ہاتھ پاؤں اور چہرہ ساہر کرنے کی جاز ہے باقی سارے وجود کا پڑھتا ہے تھدھالکوں نہیں ریا اللہ کریم اور اچھلے کیسے رب العالمین فرماتے ہیں بلائی زیبنا بے ارجو لہن لے یعلم ما یخفینا من زینتہن وَتُوبُوا الٰلہ جمیعہ ایوہا المؤمنون لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ اگر عورت باہر جا رہی ہے مجبوری کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا کسی حکیم کے پاس جانا پڑ گیا مجبوری بن گئی ہے مجبوری کی وجہ سے عورت ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے مجبوری کی وجہ سے غیر محرم کے سامنے چہرہ ظاہر کر سکتی ہے مجبوری کی وجہ سے قدم ظاہر کر سک مجبوری انتہائی شدید اور اگر علاج کے لیے کوئی عورت میسر ہے تو عورت کو چاہیے کہ عورت کے ہاں علاج کرائے مرد کے پاس علاج کرانا عورت کے لیے پھر حرام ہے اور اگر انتہائی شدید مجبوری ہے کوئی عورت علاج کرنے والی موجود نہیں ہے تب عورت کے لیے گنجائش ہے کہ کسی مرد علاج کرنے والے کے سامنے چہرہ ظاہر کر سکتی ہے ہاتھ اور پاؤں ظاہر کر سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں اور اگر گھر سے باہر قدم رکھے مجبوری کی وجہ سے فرمایا اتنا آہستہ قدم رکھنا لایا رو لنا لے لما مایوفی ننزین تہین اتنا آہستہ آہستہ قدم رکھنا کہ اگر پاؤں میں زیور پہنا ہوا ہے تو پاؤں کے زیور کی آواز غیر مر مرد کے کان میں نہیں جانی چاہیے تاکہ اس کو یہ تو پتہ نہ چلے پاؤں میں زیور پہن کر اور جا رہی ہے اچھا اتنی احتیاط قدم بھی زور سے نہ رکھے تاکہ اس کے پاؤں کے زیور کی آواز غیر محرم مرد کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے گاؤں نہ دی آواز بھائی لا یا غریب نہ پیارے جولے ہینا چار قانون عرض کر دیئے پہلا قانون عورت گھر سے باہر قدم نہ رکھے دوسرا قانون قدم باہر رکھنا پڑ جائے تو مجبوری کے ساتھ اجازت ہے اور نمبر تین قانون یہ بیان کیا کہ نظر نیچی ہونی چاہیے اور نمبر چار قانون کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے خامت کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں محرم رشتے دار چہرہ ظاہر کرے اس کی مرضی پاؤں ذہر ہو جائے تو خیر ہاضہ ہو جائے تو خیر آپ صلی اللہ امی ایشا کر سی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خفا ہونے لگے حضرت امی ایشا کا بھتیجا اب عبد اللہ بنے تو فیل رسی اللہ تعالیٰ امی ایشا کے سامنے آیا اور اورتیجے نال نکاح کر سکتی نہا کرے مسئلہ بیٹھا کہ بھتیجے کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے یہ اس کے لیے محرم ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اور جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے چہرے کا پردہ نہیں ہے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے پاؤں کا پردہ نہیں ہے باقی سارے وجود کا پردہ ہے محرم سے بھتیجا سامنے آ گیا امی ایشا صدی کر ابھی اللہ عنہ بھتیجے کے سامنے آ گئیں امام الانبیاء خفا ہونے لگے سامنے کیوں آ گئی ہے اللہ کے محبوب میرا بھتیجا ہے میرا نکاح کرنا اس کے ساتھ حرام ہے یہ تو میرے لیے محرم ہے اس کے سامنے آنا تو جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت بالگاہ ہو جائے تو بالگاہ ہونے کے بعد عورت کے لیے ہاتھوں کی یہ جگہ آپ نے گٹوں تک اشارہ کیا ہاتھوں کی یہ جگہ ہتھیلیاں یا پاؤں تخنوں سے نیچے یہ جگہ چہرہ یہ ظاہر کر سکتی ہے لیکن صدیقہ کائنات ٹھیک ہے تیرا بھتی جائے عبداللہ اللہ تیرے لیے اس کے سامنے آنا جائید ہے لیکن محرم کے سامنے بھی اس وقت آنا چاہیے جب کوئی مجبوری ہو اگر مجبوری نہ ہو تو محرم کے سامنے بھی آنے سے احتیاط کرنی چاہیے اللہ اللہ اتنی احتیاط محرم کے آگے احتیاط ہو رہی ہے غیر محرم کا کیا حال ہوگا چار رشتے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں عورت کے لیے نمبر ایک چچا زاد نمبر دو بھوپی زاد نمبر تین خالہ آزاد نمبر چار ماموزاد چار رشتے بہت خطرناک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دیور سے بھی پردہ ہے دیر کو نہیں پردہ کرنے پی بھی, بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد او کما اللہ علیہ وسلم آمنا کے لال نے فرمایا اور اس کا دیور موت ہے کیا مطلب جس طرح تم لوگ موت سے ڈرتے ہو اسی طرح عورت کو اپنے دیور سے ڈرنا چاہیے اب آپ سن دی پہ ہو قانون قرآن دبان کر چھوڑے نا اور عرض یہ کرنا چاہتا تھا اگر قرآن پاک ان احکام پر عمل کیا جائے معاشرے کے اندر عمل پیدا ہو سکتا ہے آخری میرے چند جملے سنیئے میں قرآن کا ایک حوال آپ کو سنا ہوں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہا اللہزین آمنو لا تدخلو بیودن غیر بیوتکن حتی تستامسو و تسلمو علی اہلہا آیت نمبر ستائیس سورت و نور اٹھارواں بارہ ایماندار اور خبردار خبردار دوسرے کے گھروں میں نہ جایا کرو جتنے تک تمہیں اجازت نہ مل جائے کیا کرو اللہ, اللہ،, اللہ، اتنی ہے کیا؟ فرمایا تاستان سو جتنے تک تمہیں اجازت نہ ملے رشتہ داروں کے گھر میں بھی قدم نہیں رکھنا نمبر دو مت سلے مل اور جب گھروں میں جانے لگو سلام بھی کر لیا کرو ہماری شریعت کا مسئلہ یہی ہے دوسرے تو دوسرے رہے بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو زور سے کہے السلام علیکم پتنی گھر والے کون سے حالت میں ہیں محتاط لفظ بول رہا ہوں توجہ رکھیے گا چلو انج نہیں بندہ کھگورا چواڑے <coughs> تاکہ پتہ چل جائے گھر والوں کو سامد آ رہا ہے ستحال ہی کون ہی دیا اور فرمائیں اور قانون سنو ایمان والو اور کی عالمین کی لارف کتاب فرمائیں کم اور اگر گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے تو گھر میں قدم نہیں رکھنا دینی کے سٹ حاصل کرنے کے لیے پتا یاد رکھیے